اعملوا آل داود شکرا وقلیل من شک وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہے اے آل داؤد شکر کرتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مِنْ سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے اصا کو کھاتا رہا پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جیم کو بلدت اہل سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی یعنی دو با ایک دہنی طرف اور ایک بائیں طرف کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو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 اور ہم سزا نا ہی کو دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کے اور ملک شام کی ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت دی تھی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 زعنتم من دون لا يملكون مثقال فِي کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا مابوت خیال کرتے ہو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 الحق وهو العلي اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ اعلی رتبہ ہے گرامی قدر ہے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 وَيَقُولُونَ الْوَعْدُ إِن تم صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا کھرون وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے وہ قول قرآنی ولین وَلَْ تَرائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْوقُوفونَ عِن دَ رَبِهِمْ يَرْجعوا بَعبُهمم إلَ بَعضقَوْلَ يَقولُ الذي نَسُبَيْفُ يَقول الذي نَستُبَفُ للَِّذ نَتَكْبرَرُوا لَل أَن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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اذْكُرُونَنَا اذْكُرُونَنَا أَنْ نَذْكُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا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 جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پیشمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے پس جو امال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا وما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 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إلا, إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا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 اور وہ ام چین سے بلند بالا عمارتوں میں رہیں گے يسعون فی فی جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے قل ان کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو چیز خرچ کرو کروگے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهَا أُولَائِئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ قالوا سبحانکہ انت ولينا من دونہم بل کانو یعبدون الجن اکثر ہم بہم مؤمنون وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہیں کو مانتے تھے لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا کو نکول الَّتِي کو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 صَدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا, وقالوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى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 یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا سو میرا عذاب کیسا ہوا متن و فراد کرو میں کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی کو کسی طرح کا جنون نہیں ہے یہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں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 اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے قل ان يقذف بالحق علام کہہ دو کہ میرا پروردگار حق ہی نازل فرماتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے قل وما وما کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا پلل والا نفسی میو اور کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا سرر مجھے کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وہی کے توفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے نزدیک ہے اِن فَلَا فَوْتَ مِن مَكَانٍ قَرِيب اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے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 جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹکل کے تیر چلاتی رہیم قابل